بس اللہ, اللہ, اللہ محمد و آلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفحہ ورس والی آپ کے تمام سامعین خارہ برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو تراسی ایک سو پچیس ہے چار سو تراسی شروع سے لے کر ابھی تک کے دعوی شریف کے دروس ہیں اور ایک سو پچیس جو ہے اوراد فتح کا درست ہیں عوراد فتحیہ میں ہم لوگ ابھی حصہ اول میں ہیں ملک بار میں اس میں آج سینتالیسوان اللہ کے بارے میں دو تین درخت آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں سینتالیسوان لال اللہ کے مقدر کے لائے تھا لا الہ الا اللہ صاحب الوحدانی یا تل فردانی یاطل قدیمی یاطل اضال یہاں تک ہو گیا اس کا پھر دوسرا جو پيرگراف ہے تيسرا پير ایک ايک لا لال اللہ دوسرا صاحب الوحدينت والے پيريگراف تھی اس میں اللہ تعالى کے وحدانیت کے بارے میں کچھ اثبات کی شکل میں تھا ابھی جو ہے ليے صد الولا ند ولا شفن ولا شریک اس شیشے کے توضے جو اسی اللہ نمبر سینتالیس کے ذیل میں ہیں تواش درش اسی لََ صلی اللہ و جد الولا ند الولہ شریک کے اس میں جو نقات ہیں لغات ہیں ہیں لفظ لے ہے ضد ہے ندن ہے شبن شریک ہیں ان نقات کے توضے تو ان میں سے لفظ جو ہے لیسا سا ہاں جی لئی کا لفظ جو ہے عربی زبان یا ناقصہ میں سے نہیں ہے کے معنی میں لہسا نہیں ہے لہسا لہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لئے اللہ کے لئے نہیں ضد الد کے معنی لغت میں لکھا مخالف خلاف ہیں جی جد قذا یعنی برعکس مقابلے میں یہ معنی لفظ ضد کا کہ القام و میں ہاں جی اور المنجی تلغات میں لکھا ضد یعنی لا زد لہو اللہ شدید الح لاجد لہ ودید اللہ نذیر الحف ال یہ یعنی ضد کے معنی نذیر و خفو کہ ہیں اے لا نذیر ولا ولاقف الُ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ضد دینے اس کے لیے نہ کوئی نذیر ہے اور نہ کوئی عقوف ہے اس کا ہم برابر کرنے والا یعنی لاجد ہوا جد سے فائل کے وزن پر لا لاجد لہو ولا زدید لہ یہ دونوں لوگ استعمال ہے زدید فائل کے وزن پر جد الفان فیلون کے وزن پر آیا ہے تو اس کے معنی ان اللہ تعالیٰ کے لئے کوئلہ لا نذیر اللّہ یعنی لاجد اللہ یعنی اللہ نظیر الف القف ال یعنی اللّہ تعالیٰ کے لے ضد یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی کے معنیٰ ہوں گے نذیر وقف و لاجد ہو گیا اللہ کے لئے کوئی نظیر نہیں کوئی قف نہیں یہ معنی لاجد اللہ ولا جدید اللّہ یعنی اللّہ نظیر اللّہ وَقوف اللّہ, یعنی اللہ, اللہ, کوف اللہ یعنی مختار الصح عربی لغت ہیں۔ لغت جو حری میں سے خلاصہ کیا ہوا مشہور لغت ہے جی یہ معنی کیا ہے ضد ان کا معنی اس کا کوئی نظیر مصر اور کفر ہمسر برابر نہیں اور ضد معنی المنجد میں مخالف مصل نذیر دشمن اس کے جمع اجداد المنجد لغت میں آیا ہے یہ معنی ہاں جی بس بس لے صلی اللہ وجن اب دعا میں آ گیا ہاں جی لِہ صلی اللہ وجن اللہ تعالیٰ کو کوئی ضد نہیں یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی مخالف طاقت اس کے میں نے کیا بن گا اللہ کے مقابلے میں کوئی مخالف طاقت نظیر و مثل نہیں ہے جو آ کے اللہ کے مقابل کھڑا ہو سکے جو اللہ کے مقابلے میں بھی کوئی چیز ہوں کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے ایسا کوئی مخالف ایسی کوئی طاقت ایسی کوئی نظیر اور ہر ہرگس نہیں علیہ اس کا میں کوئی بھی ایسے موجود نہیں جو اللہ کے مقابلے میں آ کے ہو جائیں اور اس کے مقابلے اپنے اپنے آپ کو کچھ طاقتور سمجھیں اس کا نظیر مثل سمجھیں تو اس مقدس تجمے کا یہ ہوا لیہ دنیا الدن یعنی اللہ کے مقابل میں کوئی مخالف طاقت نظیر مثل نہیں ہے جو آ کے اللہ کے مد مقابل کھڑا ہو سکے بس جو بھی اللہ کے مقابل میں اپنے خدائی کا دعویٰ کریں ہیں تو اس کی نابودی و کے لیے جو ہے وہی دعویٰ کافی ہے تو اس کی نابودی و تباہی کے لیے اس کی نابودی و تباہی کے لیے وہی دعویٰ کافی ہے کہ اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے اور اسے عبرت کے نشانہ بنا دیتا ہے جو اللہ کے مقابل میں آ آپ کے اپنے خدائی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کریں تو اس کی نابودی کے لیے وہی اس کا یہ دعویٰ کافی کہ اللہ پھر اس کو نیست و نابود بنا دیتے ہیں اور پھر اسے اللہ عبرت کے نشانہ بنا دیتا ہے چنانچہ تاریخ انسانیت میں شداد نمرود اور فرعون وغیرہ نے اللہ کے مقابلے میں انا رب العلہ کہا کہ میں بھی اصل بڑا خدا تو میں ہوں بلند مرتبہ والا خدا تو میں ہوں تمہارا تو اللہ نے انہیں ہاں جی کیسے نیس و نابود کیا اللہ نے ان سے کیسے نیس و نابود کیا اور کس طرح انہیں ذلیل خوار کیا ہاں جی تاریخ گواہ ہے تو یہ تمام واقعات اللہ کا کوئی مثل وزید نہ ہونے کے واضح دلیل ہے ہاں جی نمرود پر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر مسلط کیا اس کے ناک سے اندر مچھر خدا کیا خدائی دعویٰ کرا تھا ابراہیم کو آگ میں پھینکا تھا ہاں اللہ نے ابراہیم کو بچا لیا ابراہیم اللہ کا جو ہے ابراہیم کا اللہ تو عظیم ہیں جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا کوئی معمولی آگ نہیں تھا ہاں پورا ایک, ایک بسی میدان پر کی لکڑیاں جرائے تھا ہاں جی اور اس حدود سے اوپر اڑنے والے پرندوں کے پر جل کی نیچے کی اجازت ہے نہ زیادہ آگ اور کوئی نزدیک لے جا کے نہیں پھینک سکا من سے میں سے ابراہیم کو ساگ میں پھینکا لیکن اللہ جو حقیقت میں اللہ تبار و تعالیٰ ذاتِ اقدس سے اللہ ہے جو الواحد القہار ہے اس نے آگ کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کیا اس کے سلامتی کا بنا ہے لیکن نمرود خود کا جو خدا ابراہ ابراہیم کے خدا کے مقابلے میں یعنی اللہ تغر میں آیا اس کو اللہ نے اس کے ناک میں ایک مچھر داخل کیا ایک مچھر کو داخم کیا اس کے ناک میں سے جا کر دماغ میں جل جائے مچھر دماغ میں وہ مچھر اس کو اتنی عذیت دیتے تھے کہ ہر قسم کی دوائیاں اس کے لیے کارآمد نہیں ہوا ہاں جی شدید بے شنی اور کرب میں رہا آخر ایک حکیم نے یہی علاج تجویز کیا بھائی ایک اندھا جو ایک بندہ باری باری سے بندے رکھیں اور آپ ڈیوٹی دی دے دیں اور آپ کے سر پہ کھڑا رہیں اس کے ہاتھ میں رویٹ کا ایک بہت بڑا چپل ہو ہاں جی جب بھی آپ کو سر میں یہ مچھر درد دینے لگ جائیں وہ زور سے وہ چپل اس جگہ پر ماریں اور اس سے تھوڑا سا کو آرام آ جائے گا تو اسی طرح جو چپل کے درد تو ہی ہیں ہاں جی لیکن جو ہے اسی طرح اس کے سر پہ چپل مار مار مار, مار کے ہیں جو اس مچھر کو لیکن نہیں مار سکا لیکن چھپر مار مار کے خود مار ہے ہاں جی تو اس طرح اللہ تعالی جو اللہ کی خدا کے مقابلے میں آتا ہے اور انارب الکم اعلی کا نعرہ لگاتا ہے اللہ ان کو اس طرح ابردناک سزا دے دیتے ہیں اس طرح شداد نے تو جنت جو بنا لیا جہنم بھی بنا لیا نہیں جب اس جنت کو جو خود نے بنایا ہاں جی اس کو دیکھنے کے لیے جب آیا تو مین گیٹ پہ جب پہنچا جس طرح خصص کی کتابیں لکھتے ہیں قصم بیا کے تو اس کے سواری گھوڑے کا اگلا دو پیر اس جنت کے مین گیٹ کے اندر دوسرے دو پیر باہر ہے وہیں پر اسرائیل پہنچ گیا اور ادھر کھڑے کھڑا اس کا روح قبض کر لیا میں نے کہا کم از کم میں نے محنت کر کے جنت کو بنایا ہے تو تھوڑی دیر مجھے دہنے تو دیں کہا نہیں بھائی ختم ٹیم ختم تو ایسا ان کا حشر نشر ہو گیا یہ سب واقعہ بتاتے ہیں اللہ کا ہاں کوئی مد مقابل نہیں اللہ کا کوئی مخالف نہیں کوئی مشر نے نظر نہیں جو آ کے اللہ کے مد مقابل کھڑا ہو جائیں لہذا فرما اس کا کوئی مد مقابل کوئی مثل کوئی نظیر اور کفو نہیں ہے ولا ندن لیہ صلی ولا نہ اس کے لذت ہے نہ نیت ہے ان نت مان لغن لکھا ہے کہا جاتا ہے مالہ الد نین اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس کی جمع اندات آئے المنجد لغت میں اور اند المسل و نظیر مختار الصحاروی ارض و لغت ہے اس میں یہ لکھا ہے النعدین المثل ونظیر اور انت نظیر مثل مال النعین اس کی کوئی نظیر نہیں القاموس و جدید میں یہ معنی کیا ہے اور ندید دشے جب عرب بولتے ہیں ندی وہ کسی چیز کی ذات یا جوہر اس کا شریک ہو یعنی وہ کسی چیز کی ندی دشے نہیں وہ کسی چیز کی ذات یا جوہر اس کا شریک ہو اور یہ مماسلت کی ایک قسم ہے ندی کیونکہ مثل کا لفظ ہر قسم کی مشارکت پر بولا جاتا ہے مثل کا لفظ اسی بنا پر ند ان کو ہاں جی مثل کہتے ہیں ان کو مثل کہتے کہہ سکتے ہیں لیکن ہر مثل نت نہیں ہے اور نت ندید ندیتاً تینوں ہم ہے. تو ند ان یعنی شریک ہمسر مد مقابل کے معنی میں آتا ہے اور یہ, یہ جو ہے معنی میں نے والا ندن کی یہ تو جیت جو ہے آہ کتاب اور محردات راغب سے ایک خلاصہ لکھا ہے تو چنانچہ قرآن پاغ میں بھی ہے مفراد راغب فرماتے ہیں کہ فلاں تج اللہ اندادہ یعنی پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناو وہاں تج میں یہ کہنا سورہ بقرا عائد نمبر بائیس میں فلاں تج اللہ اندادہ پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناو اس کا کوف برابر نہ بناؤ ایک دوسری آدمی امن نا سے مذیت تخصم دادا یہ سورا نمبر دو یعنی سورہ بقرہ نمبر ایک پینسٹھ ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ شریک خدا بناتے ہیں جو غیر اللہ کو شریک خدا بناتے ہیں اللّہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو غیر اللہ کے اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک خدا بناتے ہیں جبکہ اللہ کی کو کوئی شریک نہیں ہے اور تیسرا تو اللہ اندازہ سورہ نمبر اکتالیس نمبر نو میں اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہیں جی بتوں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں تو ضد ون کتاب محرض داخل میں لفظ الو ندعن یہ دو لفظین علیہ صلی الدّ العلطن آیا تو ان دونوں کے درمیان ایک تقابل اور فرق انہوں نے بیان کیا ہے ہاں یہ تقابل اور فرق بیان کیا ہے تو یہ فرق جو ہے فرماتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ ضد زدان کس کہتے ہیں ضد سے زندان ان دو چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ایک جنس کے تحت ہوں ایک جنس کے تحت ہوں ہاں ایک جیسے انسان اور ہیوان انسان اور گائے ایک ہی جنس کے تحت ہے دونوں حیوان کے اندر ہے مثلاً مگر ان میں سے ہر ایک اپنے خصوصی اوصاف کے باعث ہر ایک, ایک جنس کے تحت ہے لیکن ہر ایک اپنے خصوصی اوصاف کے باعث دوسرے سے مخالف ہو ان میں سے انتہائی بہت ان میں اور ان میں بہت پایا جاتا ہے دوسری جیسے سفیدی اور ساری سیاہی خیر و شل جو متغیر چیزیں ہیں ایک جنس کے تحت نہ ہوں انہیں زدہ نہیں کہا جا ہے ہم اس کے مقابلے میں کہتے ہیں ہاں جو متوار چیزیں ہیں ایک دوسرے کی, ایک جنس کے تحت نہ ہو انہیں زدان نہیں کہا جا سکتا ایک چیز کے تحت ہو انہیں زدان کہا جاتا سفیدی اور شی رنگ کے اندر آتا ہے خیر و شر کی جنس کے اندر آتا ہے اس وجہ سے ان کو آپس میں زدان کہا جاتا ہے اما جیز ہے جو ایک جس کے تحت نہ آتا ان کو زدان نہیں کہا جاتا جیسے حلاوت اور حرکت میٹھا اور نہ حرکت یہ ایک جس کے تحت نہیں ہی حلاوت جو ہے ٹیس کے جس اندر آتا ہے اس کے نو کے اندر حرکت ایک الگ چیز چیز ہے تو نے کہا ضد دن ضد جو ہے متقابلات کے ایک قسم کا نام ہے ضد کے لفظ متقابلات منطق میں اس پر بعض کیا ہوا ہے تو یہ بحث جو ہے تھوڑا سلمی بحث ہے اس کو میں کل کی بحث میں کروں گا کیونکہ آج اس میں پورا نہیں آئے گا تو ناقص ہوگا تو لہٰذا یہ جو ضد کے بارے میں جو تفصیلی بحث ہے کتاب مفردات خردات راغب کے حوالے سے یہ بحث کو جو ہے تھوڑا سا دقت طلب ہے ضد اور نت میں فرق اس کو انشاءاللہ میں کل کے بحث میں دوبارہ اس کو تفصیل سے بتا دوں گا آج کے درس میں اتنے پر اتفاق کروں گا